اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تجعلوا حكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يوم أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم حبیب علینا الیمان وزینہ فی قلوبنا وکرح علینا الكفر والفسوق والعسیان واجعلنا من الراشدين اللہم طحر قلوبنا من النفاق و من الریاء و من الكذب و اعیوینا من الخیانة ف انکا تعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین اگرچہ ابھی میں نے سورہ منافقون کے دوسرے پورے رکو کی تلاوت کی ہے جو تین آیات پر مشتمل ہے لیکن اس نشست میں ہماری گفتگو صرف پہلی آیت تک محدود رہے گی یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ منافقون کا یہ دوسرا رقو مرض نفاق کے علاج پر مشتمل ہے اور اس علاج کے دو حصے ہیں ایک ہے بچاؤ کی تدابیر شن جس کو ہم اپنی اصطلاح میں پریونٹو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے کہ مرض کی چھوٹ لگ جائے انفیکشن ہو جائے اس کا آغاز ہو جائے تو پھر اب اس کے ازالے کی اور اس کے معالجے کی تدابیر پہلی آیت میں پہلی قسم کے علاج کا تذکرہ ہے بقیہ دو آیات میں دوسری قسم کے علاج کا تسکرہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہلی آیت کے بارے میں تفصیل کچھ عرض کروں تھوڑا سا قرض ہے گزشتہ نشست کا جو میں چاہتا ہوں کہ ادا کر دیا جائے یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست کے آخر میں ایک مضمون زیر بحث آیا تھا کہ نفاف چونکہ کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہے قانونی حیثیت یا کوئی شخص مسلمان ہے یا اس کو آپ مومن بھی قرار دیں گے اس لیے کہ قانونی اعتبار سے ایمان اور اسلام یہ بالکل مترادف الفاظ ہے اور یا کوئی شخص کافر ہے غیر مسلم ہے منافق کوئی لیگل اینٹٹی نہیں ہے اس معاملے میں اس درجے احتیاط کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے تقریباً اپنے آخری زمانے تک پردہ ڈالے رکھا ہے منافقین پر اگرچہ آپ کے بارے میں ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ان سے واقف نہیں تھے قرآن مجید میں سورہ محمد میں تذکرہ موجود ہے اور وہ سورہ مبارکہ جو ہے قصبہ بدر سے بھی قبل نازر ہوئی ہے کہنا نبی آپ ان کو پہچان نہیں دیں پھر لاہن القول ان کے گفتگو کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان سکتے ہیں اور ہم چاہے تو ان سب کو نام بنام جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں کہ یہ یہ منافق ہے لیکن آپ پہچان سکتے ہیں پھر وہ بھی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اتقو فراست المومن فعنہ یمزر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اور بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اپنے منطقی انتہا پر تھا کیسے ممکن تھا کہ کسی کا نفاق آپ کی نگاہوں سے چھپا رہ گیا لیکن آپ نے پردہ ڈالے رکھا ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی کی موت تک بھی یہ پردہ جو ہے جو کا توں برقرار رہا ہے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے یہاں تک کہ جیسے کہ گزشتہ نشست میں میں نے ارض کیا تھا کہ اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبد عبداللہ،, عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابئی ابن, ابن سلول وہ چونکہ مومن مخلص تھے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تلوار سوت کر کھڑے ہو گئے تھے غزوہ بل المسترق سے واپسی پر کہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا مدینے میں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اجازت نہ دے اس لیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ نیوخر جن العز من العظل تو عزت والے تو اللہ کے رسول ہے نہ کہ آپ اور اس پر اس نے واغیلا بھی کیا تو جس درجے ان کا خلوص ایمان ہے وہ اس واقعے سے ثابت ہے لیکن بہرحال محبت کا معاملہ ہے باپ کے ساتھ جو بھی ایک محبت تھی طبی اس کے نتیجے میں جب انتقال ہوا عبداللہ ابن ابئی کا تو وہ حاضر ہو گئے حضور کی خدمت میں اور سوال کیا کہ آپ اپنا کرتا عنایت کر دیں تاکہ میں اپنے والد کو کفن دوں اس کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت روکتے بھی رہے کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں یہ منافق اور بلکہ رئیس المنافقین سے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ عمر میرا کرتا اسے اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا لیکن جہاں تک آپ کی اپنی طب مبارک کے اندر مروت اور شرافت اور نرمی تھی اس کا جو ہے پورا مظاہرہ اس ایک واقعے سے بھی سامنے آ جاتا ہے لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ روایت تو جو میں کل آپ کو سنائی ہے وہ چونکہ میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے اور یہ بات میں نے بار عرض کی ہے کہ احادیث نویہ کا معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ اس کا ذخیرہ بہت وسیع ہے اب کوئی شخص صحیح ہے مطالعہ کر لے سہایستہ کا مطالعہ کر لے لیکن اس سے آگے نہ اور کتنا ذخیرہ موجود ہے نہ صرف یہ کہ احادیث کے مجموعے اور ہیں بلکہ سیرت کی جو کتابیں اشام ہے, ہے، اسحاق ہے واقعی ہیں اب ان سب کے اندر روایات موجود ہیں بارہ یہ روایت جو میں کل آپ کو بتا چکا ہوں یہ حافظ بہتی نے جس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پر حضور نے کچھ منافقوں کا پردہ جاپ کیا اور آپ نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اندر منافق ہیں اور میں جس جس کا نام پکارتا جاؤں وہ کھڑے ہوتے جائیں آپ نے چھتیس افراد کے نام لیے وہ کھڑے ہو گئے ایک اور روایت میں اب کو تفاصل نہیں آتی ہیں اصل میں جو یہ مختلف روایات آتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا میرا جہاں تک گمان ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ غزوہ تبو کے بعد ہی پیش آیا ہوگا یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ آپ نے انہیں مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا یہ مسجد سے نکل جاؤ اور ایک میں یہ ہے کہ یہی پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو کھڑا کر کے حضور نے گویا کہ ان کی نشاندہی کر دی اور پھر یہ بھی الفاظ جو میں نے کل آپ کو سنائے تھے کہ ان نفی یا ان منکم منافقین اب اس میں بھی دونوں امکانات موجود ہیں یا تو انہی چھتیس کو کھڑا کر کے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم میں سے منافق موجود ہیں تمہارے اندر کچھ منافق بھی ہیں اگر یہ تعویل کی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب بھی آپ نے پردہ کسی درجے میں برقرار رکھا ہے کہ پورے چھتیس کے چھتیس کو منافق قرار نہیں دیا ہے بلکہ یہ کہ تم میں منافق موجود ہیں گویا کہ ایک طرح سے ایک تھوڑی تعداد کے اندر ان کو محسور کر دیا ہے لیکن یہ کہ تعین نہیں کیا ہے اور ایک اس کی کاویلی یہ جو میں کلرز کر چکا ہوں کہ ان کو نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہی چھتیس منافق تھے بلکہ یہ کہ تمہارے مابین اور بھی منافق ہیں فصل اللہ عافیہ تو اللہ سے عافیت طلب کرو اور اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کسی کو چھوت لگ گئی ہو تو اس کے علاج کی فکر کرے یہ چند باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا اور آخر میں پھر میں نے جو حضرت حذیفہ کا قول نقل کیا تھا یہ بھی جیسا کہ میں بارہ کر چکا ہوں صحابہ کے جو اخبال ہیں ان کو ہم اثر کہتے ہیں آثار اس کی جمع ہے حضور سے جو قول یا عمل یا تقریب منقول پول ہے وہ خبر ہے اس کی جمع اخبار ہے اخبار اور آثار دونوں کو جمع کر کے حدیث کہا جاتا ہے تو گویا کہ یہ بھی حدیث ہے اگر یہ خبر نہیں ہے اثر ہے لیکن روایت اس کو کیا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس اعتبار سے سنعت کے اعتبار سے درجہ اس کا بہت قوی ہے وان حزی رضی اللہ تعالی عنہ قال روایت کیا گیا حضرت حدیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا ان من نفاق کو کانا اعلیٰ آد ال رسول اللہ آہدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا معاملہ صرف عہد نبوی میں تھا فعمل یوم فننما ہوا کفر ابیل ایمان اب حضور کے انتقال کے بعد اب, اب صورتحال جو ہے وہ دو میں سے ایک ہی شمار کی جائے گی یا کفر ہے یا ایمان ہے اس کی جو توجہ ہے وہ میں نے کلرز کر دی تھی اسی کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرض نفاق ختم ہو گیا یہ تو مرض ہمیشہ برقرار رہے گا اور یہ خاص طور پر جو ابتدا میں, میں نے تبھیلی مباحث آپ کے سامنے رکھے تھے تو میں نے ارض کیا تھا اصل میں مرض نفاق آتا اس وقت ہے جب یہ دین کی کسی جد و جہد کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو کمٹ کر دیں اور کمٹمنٹ کے بعد جب یہ دیکھے کہ یہاں تو قدم قدم پر آزمائشیں آ رہی ہیں یہاں تو بڑے سخت مطالبات ہیں تقاضے جو ہے سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں نظم کا تقاضا ہے سموتا کے تقاضے ہیں انفاق مال کے تقاضے ہیں جان ہتیلی پر رکھ کر نکلنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے تب اس کی وجہ سے پسپائی اختیار کرتا انسان تو اصل میں مرض نفاق پیدا ہوتا ورنہ دوسرے مرض ہیں زندقہ ہے الہاد ہے معاشیت ہے آفس ہے فجور ہے مختلف امراض ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کینسر بھی ایک مرض ہے ٹی بھی ایک مرض ہے تو مختلف امراض ہیں لیکن مرض نفاذ کا تعلق جو ہے وہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ انصاف فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے جدوجہد کے لیے کوئی شخص اس کو صحیح سمجھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے اسے قبول کرے لبیک کہے اس میں وہ شریک ہو اور پھر وہ ان تقاضوں سے گھبرا کر وہ اگر پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے تو یہاں سے در حقیقت نفاق کا آغاز ہوتا ہے اول تو یہ کہ اگر تو اعتراف کرتا رہے گا اپنی کمزوری کا اپنی خطاؤں کا تو پھر یہ نفاق نہیں کہلائے گا یہ صرف ضعف ایمان کی ایک بیماری ہے ایک روگ ہے ایک علامت ہے, ہے, ہے. فیقلوبہ برادن ان کے دلوں میں ایک روگ ہے لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جھوٹی عزت نفس کے تحفظ کے لیے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے تو نفاق کی پہلی سٹیج کا آغاز ہو گیا پھر اس میں مزید تاکید کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی تو اب یہ گویا کہ نفاق کا دوسرا سٹیج آ گیا اور پھر آخری سٹیج وہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلے رکو کی آخری دو آیات ہیں آیت نمبر سات اور آٹھ اس میں سامنے آ گیا مسلمانوں کی حد درجے کی گویا کی عداوت اور ان سے اناج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور اور آپ سے بکس یہ گویا کہ اس مرض کی آخری علامات ہیں اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جہاں سے اب کی کوئی امید نہیں بس ان حقائق کو سامنے رکھیے لیکن ظاہر بات ہے کہ تعین کے ساتھ کسی شخص کو منافق قرار دینا یہ صرف حضور کے لیے ممکن تھا آپ کے بعد کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تعین کے ساتھ کسی کو منافق قرار دے ہم اپنے واس میں نصیحت میں تلقین میں توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ مرض نفاق ہے یہ اس کی علامات ہیں اپنے اندر جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹولو اپنے باطن کا جائزہ لو کہیں یہ یہ کیفیات تو موجود نہیں ہے اگر ہے تو گویا کہ تم نفاق کے لیے ادھر جو ہے کوئی پیش قدمی کا امکان پیدا ہو رہا ہے اس نے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن کسی شخص کو منافق قرار دینا حضور نے بھی اپنے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں اور وہ بھی غزب تموک کے بعد اس لیے کہ سورہ توبہ میں وہ آئے پھر ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تو سلدمات اب ادم ولا تکم اعلیٰ اب نہیں یہ سورہ توبہ کی عادت نمبر چوراسی ہے اے نبی آئندہ اب آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا ظاہر بات ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سارے منافقوں کا علم دے دیا تھا تبھی تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر اب اس کا انتقال ہو جائے تو اب آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے اور یہ کہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے یہ دونوں ہدایتیں جو دی گئی ہیں تو یہ سورہ توبہ میں آئی ہے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد جو حصہ نازل ہوا ہے اس میں یہ ہدایات حضور کو دی گئی اس میں بھی جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا حضور نے ایک پردہ جو ہے پھر بھی ڈالے رکھا اس لیے کہ آپ نے نفاق کے ساتھ مقروض جو تھے ان کی نماز اندازہ بھی پڑھنے سے انکار کیا تو اس سے گویا کہ ایک اشتباہ کسی درجے میں باقی رکھا کہ فلاں کے لیے اگر آپ نے احتراض کیا،, کیا ہے آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شمولیت اختیار نہیں فرمائی تو کیا سبب ہے اس کا آیا وہ منافق تھا یا مقروض تھا کسی درجے میں پردہ جو ہے حضور نے برقرار رکھا ہے اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص کیونکہ منافق تھا اس لیے میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے فرمائش کی گئی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے آپ تشریف لے چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے تو آپ فرماتے تھے سلو اعلی عقی کو جاؤ خود اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کر لو خود آپ اس میں شمولیت اختیار نہیں کرتے بارہ اس پر وہ جو ایک طرز تھا پچھلے ہماری نشست کا وہ تو ادا ہوا بھائی کہ اس آیت مبارک پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں یا الذین <سؤال> ولا اولادکم عن ذکر اللہ <سؤال> ومن فنزالک <سؤال> فلاکم الخاص <سؤال> الخاسرون اے ایمان والو پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یا یو الذین آمنو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب کا سیگا ہے اس میں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے مومرین صادقین یا ضعیف الاعتقاد اہل ایمان یا منافقین روح سخن کن کی طرف ہے لیکن اس خطاب میں سب شامل ہیں جو بھی دعوے دار ہیں اسلام کے ایمان کے یا یو الذین آمنو لا لات الحکم اموال کم ولا الاد نہ غافل کر پائیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے اس آیت میں جو تین آئے ہیں اہم الفاظ لات الحکم یہ جو سیگا ہے دہی کا نہ غافل کر پائیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ڈال دیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اس کا مادہ ہے لہ اور یہ خاص طور پر اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں لفظ آ چکا ہے سورہ جمعہ کا جو دوسرا رقوع ہے اس کی بڑی مناسبت ہے اس سورہ منافع ان کے دوسرے رقوع سے اور ان دونوں کی پھر مناسبت ہے سورہ تغاب کے دوسرے رقو سے اس وقت کوٹ کیجیے کہ وہی لفظ واؤ تجارتہ و ترکما علما ان دلہ خیرو من لہ بن تجارہ گویا کے دو مرتبہ لفظ لحظ جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آخری آئٹ میں آیا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے ہر وہ شے کے جو اللہ سے غافل کر دے یاد الٰہی سے وہ حجاب کی کیفیت اختیار کر لے ایک پردہ بن جائے وہ لحف ہے اس میں کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے کوئی تماشا بھی ہو سکتا ہے کوئی عیاشی بھی ہو سکتی ہے محض تجارت بھی ہو سکتی ہے محض دنیاوی مصروفیات بھی ہو سکتی ہے لیکن جو چیز بھی ایک طرح کی غفلت کا پردہ جو ہے انسان کے دل کے اوپر تاریخ کر دے وہ لحف ہے میں نے آج لیا تو قرآن مجید میں دس مرتبہ یہ لفظ آیا ہے چھ مرتبہ لعب کے ساتھ آیا غبل حیات تو دنیا لہبوں و <وَلْعِب> لائم نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر بس غفلت کرنے و... غافل کرنے والی شے اور کھیل کود کی شے تو لہو و لائف کے جو اصطلاح ہے یا لعب اور لہو جو ہے یہ چھ مرتبہ دو مرتبہ سورہ جمعہ میں یہ لفظ آ چکا ہے تجارت کے ساتھ اب تجارت جو ہے اس میں بھی انسان کی مشغولیت ہوتی ہے مصروفیت ہوتی ہے تو وہ مشغولیت جو ہے دنیا کی وہ بھی چونکہ ایک طرح کا حجاب بن جاتی ہے اس وقت بھی انسان کے اوپر کوئی تھوڑا سا پردہ جو ہے اس کے دل پر آ جاتا ہے لہذا لہب کو تجارت کے ساتھ بریکٹ کیا ہے ایک مرتبہ سورہ ہے لکمان میں یہ لفظ آیا ہے لہون حدیث یعنی گپ شپ ہے یا اور ایسی باتیں ہیں کہ جس میں انسان پڑھ کر رقص و سروت کی بحفل ہے اس میں مبتلا ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے اور وہ حجاب بن جائے انسان کے لیے اللہ کی یاد سے اور ایک جگہ پر آیا ہے یہ نفس سورہ انبیاء میں لو عردنا تخز اللہ تخز نہ ہو میں وہاں یہ لائبین کے ساتھ آیا ہے ہم نے یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں بنائی ہے دیکھو اگر ہمیں کوئی کھیل تماشا ہی اپنے لیے اختیار کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کوئی کھیل جو ہے ایجاد کر لیتے یہ دنیا جو ہم نے بنائی ہے یہ لحفظ کے لیے کے لیے نہیں بنائی ہے جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ایمان کے مبارس میں کہ یہ بھی ایک تصور ہے خاص طور پہ ہندو فلسفے میں کہ یہ رام کی لیلا ہے رام جی کھیل رہے ہیں یہاں کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ کس نقش شاید میں حکمت ہی مارا کسی کو اٹھا دیا کسی کو پٹک دیا کسی کو گرا دیا کسی کو اونچا کر دیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کوئی بادشاہ تھا اور وہ اب جو ہے روٹی کے لیے بہت تاج ہو گیا ہے کوئی پانی بھر رہا تھا سکا اسے دلّی کے تخ پر تو یہ جو کھیل ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بچہ کھیلتا ہے کوئی کھلونا اٹھایا کوئی پٹک دیا یہ کچھ اس سے زیادہ ہمیں تو کوئی حکمت نظر نہیں آتی جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں nah. ما خلق کہاگا باطلا جو بھی شخص غور کرے گا اگر وہ صحیح الفطرت اور صحیح القل انسان ہے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تع نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے باطل نہیں بنائی بے مقصد نہیں بنائی کھیل کود کے لیے نہیں بنائی بہرحال اس سے نفظ لحظ کی جو بات نہیں حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی اب یہ لفظ استعمال ہوا کو متکاس ہو حقتا اللہ یوہی ال باب افال غافل والی شہر یہ گویا کہ اللہ کو تمہیں غافل کیے رکھا محتاط کی طلب میں اسی بانی میں لفظ آیا حدیث میں وہ حدیث بھی میں نے بارہ آپ کو سنائی ہے اس لیے کہ یہ ہمارے اس طرح کی احادیث میں سے یہ ہے کہ ہمارے شعور میں اگر سخت ہو جائے تو ہمارے طرز عمل پر بہت اثر انداز ہو سکتی ہے ماں قَلَّ و خَيْرٌ خیروں میں ماں جو چیز رزق ہے دنیا کا بالو اسباب دنیاوی میں سے جو کم ہو مگر کفایت کر جائے وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثرت والی ہو بہتاط ہو لیکن غافل کر دیں جہاں محتاط ہوگی غفلت اس کے نتیجے میں پیدا ہو جائے گی بہرحال یہ, یہ لفظ آ چکا ہے ہمارے منتخب نصاب میں دوسرے حصے میں جو مباحث ایمان تھے سورہ نور کے پانچویں رقوق میں وہاں پر مدہ کی ہے اللہ نے تعریف کے انداز میں فرمایا رجال اللہ تجارت الولا بین ذکر اللہ ہے اقام کام و وائی کا سکا وہ مرد وہ جمع مرد وہ حوصلہ مند لوگ کہ جن کو کوئی شے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی رجال اللہ تجارت الولہ بین الم ذکر اللہ ہے واحقام و کا اکاح یعنی بڑی قوت رادی مضبوط چاہیے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام بکھیڑوں میں مبتلا ہو پھر بھی یہ ہے کہ اس کی لا اللہ کے ساتھ لگی رہے دل کا ایک رابطہ اللہ کے ساتھ قائم رہے وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے لیکن میں اس مضمون کو اور مکمل کر دوں ایک اور آئے جو سورہ ہجر میں آئی ہے بہت پیاری ہے زرہم یا کلو تبکتاؤں العمل فسوف یعلمون عمل کہتے ہیں یہ عین سے نہیں الس سے عمل عمل کہتے ہیں امیدیں ایمبیشنس توقعات انسان دنیا کے اندر بڑے وہ شیخ چلی کے سے منصوبے بناتا رہتا ہے یہ دولے عمل کہلاتا ہے لمبے چوڑے منصوبے یوں کروں گا ایسے ہو جائے گا اس طریقے سے اور وہ لمبے چوڑے دنیا کے اپنے منصوبہ بندی کرتے میں اسی میں انسان مصروف رہتا ہے اسی میں غفلت کے اندر اس کی جان نکل جاتی ہے تو فرمایا کہ اے نبی چھوڑیے ان کو یہ کھائے کھائے پیئیں یا کلو یا تمکتا ہوں اس دنیا کے معلوم اسباب سے تمک تو حاصل کر لیں یا کلو وہ تمکتا العمل اور انہیں غافل کیے رکھے یہ امیدیں دنیاوی امیدوں کی کاطول عمل جو ہے او فسیال امول پھر ان کو معلوم ہو جائے گا اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ فتنہ کیا ہے کیا شے ہے کہ جو غافل کرنے والی ہے وہ فرمایا اولادکم اموالکم ہم والکم ولا اولادم یادین امام لا الحکم ام والکم ولا اولاد حکمان ذکر اللہ. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں اس کثرت سے آیا ہے اگلی ہی صورت ہے سورت تغابل وہ ہم پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب کے حصہ سیدھ دوم میں آخری دس وہی تھا ان نما اموالوں کو اولادوں یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی فتنہ ہے اصل کسوٹی یہ ہے فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جا رہا ہو کسا جا رہا ہو کہ زرے خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ شامل ہے تمہارا ایمان خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ شامل ہے اس کی آزمائش جو ہے ہوگی اسی مال و اولاد کے ذریعے سے اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے کمتر رہے تو گویا کہ تم صحیح مومن ہو اور اگر ان کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت